کلا میں بلا سے انکلا میں دیتا انکلا میں بلا سے انکلا میں دیتا انکلا میں بلا سے جب نور چمکے گا سرے ارزو سما کربلا بلا اک بار پھیلا خود دستے دعا وقت لکھے گیا جبی نے کربلا حق کی امام کربلا حق کی ازاں اس کی چوکٹ پر ٹھہر جاتے ہیں آ کر کارواں اس کے دروازے پہ پٹتی ہے حیات اے چشک صداقت آدمیت پر عذاب آئے ہیں تاریخ میں یہ کیسے کیسے انقلاب تربلا کا لا نہیں سکتا مگر کوئی جواب پیر پر چھائی زمانے کی سے لڑی ہے کربلا بلا داستا اسلام کی سب سے بڑی ہے کربلا بلا دوراں کی چوکھٹ پر کھڑی ہے کربلا ایک دن دیکھ کربلا کے ذرے ذرے میں ہے سجدوں کا گداس کربلا کی خاک پر ہے خود شہادت کو بناس ہے شہیدوں کے لیے یہ کربلا اک جانواز جس سے سر اٹھا نہیں دیا ظلم کی تشہیر نے بے زمیروں کو ہلا کر رکھ دیا تقریر نے کربلا کی ناچ رکھ لی زینب دلگیر نے کر رہی ہے زینب سجدہ روزہ کربلا ایک سوز ہے جس میں ہے مقتل کا جلال کربلا ایک درد ہے جس میں ہے تنہائی کی ڈھال کربلا ایک آگ ہے جس میں ہے انگارے ہلا